السلام علیکم اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی کس کس نے وہ پردات القرآن دیکھی بس تو باقی لوگوں نے کو ضرورت نہیں ہے فالتو بات تھی میری یہ نظر نہیں آئی تھی یہ تکلیف نہیں کی یا لکھا نہیں تھا یہ غلط بات کہی تھی میں نے پھر کیوں نہیں پڑی کیوں نہیں دیکھی میں وجہ جان سکتی ہوں کوئی سچ بولے گا ہوں بھول گئے تھی. بھولنے کا کوئی علاج ہے ہاں وجہ کیا تھی کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کلاس میں سے کوئی ٹیچر یا کوئی گروپ انچارج یا کوئی ایک بندہ لا کے سب کو دکھا دے یہ کیا ایکسکیوز ہے اگر آپ صرف اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو باقی جو باتیں میں کہہ رہی ہوں کہ شرک سے بچنا ہے تو یہ پھر ہم سب اپنے اوپر بوجھ کٹھا کر رہے ہیں پڑھ پڑھ کے اگر عمل نہیں کرنا ہم نے میں آئندہ یہ نہ دیکھوں کہ میں پوچھوں کہ کتاب دیکھیے اور آپ سب سر جھکا لیں یا آپ ایسے بہیو کریں جیسے آپ نے سنا ہی نہ ہو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے آگے کیسے بڑھیں گے کیا شرک کی سزا جہنم ہے کیا دنیا میں شرک ہو رہا ہے کیا وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے پھر اس کو کون بتائے گا کون ٹھیک کرے گا جو علم والے ہوں گے اور اگر علم والے نکمے ہوں اور کچھ کام نہ کر کے دینے والے ہوں اور کوئی محنت نہ کرتے ہوں جو صرف اتنی تکلیف نہ کر سکیں کہ چند سیڑھیاں چڑھ کے لائبریری میں جا کے کتاب دیکھ سکیں یہ کسی کو کہہ دیں کہ تم میرے لیے لے آؤ تو وہ کیا کریں گے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں صرف ارضوں اور تمنا سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کو میں صرف وہ کتابیں بتا رہی ہوں کتابیں تو ہزاروں کی تعداد میں میں صرف وہ بتا رہی ہوں کہ جن کا ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر آپ جاہل ہیں آپ کا علم ادھورا ہے تو اس لیے اس کو دیکھ کر آئیے یہ بتائیے کہ شرک کے بارے میں جاننا ضروری کیوں ہے کیا توحید کے بارے میں جان لینا کافی نہیں ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ توحید کی ڈیٹیل پڑھی تو کیا ضروری ہے کہ شرک کے بارے میں بھی جانے اس سے ہمیں توحید کی اہمیت کا احساس ہوگا جب ہم شرک کے بارے میں جانیں گے اور جب ہمیں شرک کی تفصیل معلوم ہوگی تو پھر جتنا اس کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے اتنا ہی اس سے بچ سکیں گے کیونکہ بعض اوقات ہم انجانے میں کسی ایسی جگہ جا ٹکراتے ہیں کہ اس سے سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات غلط ہے یہ کام غلط ہے اور اسی وجہ سے وہ جاہل رہنا چاہتے ہیں کیا یہ بات عام نہیں کہ لوگوں کو جب کہا جائے کہ آؤ اور سیکھو دین کو جانو تو وہ کیا کہتے ہیں کیا جواب ہوتا ہے ان کا عمل کرنا پڑے گا وہ عمل نہیں کرنا چاہتے یہ ایکسکیوز ہے کبھی آپ کو اس سے واسطہ پڑا کبھی کسی نے آپ کو دی یا آپ کے دل نے کبھی خود سے بھی ایسا سوچا ہوگا کہ نہ ہی پتا چلے تو حالت میرا نہیں اچھا پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا کیونکہ جاننے والوں کی بہت بڑی پکڑ ہے تو کیا انجان لوگوں کی پکڑ نہیں ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں اس حال میں رہے تو اگنورینس ایکسکیوز نہیں مثلا آپ کچن میں جاتے ہیں کسی کے گھر میں اور دو شیشے کی باٹل رکھی ہوئی ہیں ایک کے اندر شوگر اور ایک کے اندر نمک ہے اور شوگر جو ہے وہ بھی باریک پیسی ہوئی اور نمک بھی ویسا ہی دیکھنے میں نہیں پتا نہ اوپر کوئی ٹیگنگ ہوئی بھی ہے. اب آپ کو نمک کی باٹل اٹھا کے اس کے اندر ایک دو اسپون ڈال لیتے ہیں شوگر سمجھ کر تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ہوگا یا نہیں سب کی ایک کرائے پہ پانی پھر جائے گا اسی طرح اگر آپ شرک کے بارے میں جانتے نہیں اور رتی برابر بھی وہ داخل امال में تو क्या ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ کہہ کہ کے چھوٹ جائیں گے کہ او ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی شرک ہوتا ہے تو شرک کے بارے میں جاننا اور پوری تفصیل سے جاننا اس کی بڑی باتوں کے بارے میں اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جاننا بھی انتہائی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ سب کیا کرایا برباد ہو جائے اور اور کیوں جاننا ضروری ہے شرک کے بارے میں جو چیزیں شرک میں شامل ہیں اگر ہم ان سے بچیں گے تو لازمی طور پر ہم اللہ سبحانہ و کے قریب ہوتے جائیں گے تو شرک سے دوری اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے اور شرک کی آمیزش اللہ سے بہت دور انسان کو لے جاتی جیسے کل بھی بات یہ تھی نا کہ بعض اوقات انسان لا میں ایک کلمہ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی زندگی بھر کی عبادت ضائع ہو جاتی یہ ایسا کون سا کلیما ہو سکتا ہے لا علمی میں ان نوئنگلی جس میں شرک یا میزش ہو اور اپنی حدود کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ شرک بلکہ ان راستوں کا بھی پتہ چلے جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں جی آپ بتائیے شرک کے بارے میں جانے تاکہ اس سے بچنے کے طریقے بھی پھر جان سکیں ٹھیک ہے دوسروں کو بتانے کے لیے بھی اور عام طور پر لوگوں کو شرک اکبر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے لیکن شرک اسبر شرک کے خفی ان کے بارے میں نہیں جانتے تو جب اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھتا ہے انسان تو باریک چیزیں خفایا بھی سامنے آتی دیکھیے غور کیجئے قرآن پاک میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو میں بتائی گئی ہیں جو شرک کے نقصانات ہیں وہ کیا ہے کہ اگر شرک ہو تو کیا ہوتا ہے اور شرک سے بچے تو کیا ہوتا ہے شرک وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ انسان فوت ہو گیا تو معافی نہیں ہو سکتی باقی گناہوں کو سزا بھگت کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے بخشتے لیکن شرک کے بارے میں اس نے بتا دیا ہے کہ وہ ان شرک بل پقت ہر رم اللہ جن وار جس نے شرک کیا اس کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی اور جہنم اس کا ٹھکان ہے تو گویا شرک کے بارے میں اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ شرک کرنا نار جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے جب ہم اس کو جانے گے تو پھر اس سے بچ کے نعرے جہنم سے بچ سکتے ٹھیک ہے بہت سی غلامیوں سے آزادی مل جاتی یعنی کیونکہ ہمیں اصل حکم کیا صرف اللہ کی عبادت کرے صرف اس کی غلامی اختیار کرے جب انسان بہت سے آقا بنا لیتا ہے تو پھر بہت سے غلامیوں میں پس جاتا ہے تو ان سب کو جب لا کہتا ہے تو سب غلامیوں کے رسیاں کاٹ دیتا اور آزاد ہو جاتا اور صرف ایک اللہ کا بندہ بن جاتا ہے شرک کے ساتھ سارے نیک مال ضائع ہو جاتے ہیں بہت سے گناہوں کے ساتھ اگر توحید خالص ہے تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں یا سزا بھگت کے انسان جنت میں چلا جائے گا لیکن اگر بہت ساری بھی نیکیاں ہیں اور تھوڑا سا شرک ہے سب کچھ برباد ہو جائے گا دیکھیے مشرک کے لیے دعانی کی جا سکتی چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں. اگر وہ شرک کی حالت میں مر گئے زندہ ہو تو کر سکتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کر سکے تو کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اہل ایمان کی دعوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے ورنہ ہر نماز کے اندر میں دعا کرتے نا رب نقرلی لی دیا منی نیوم یا حساب تو آٹومیٹیکلی سارے ایمان والے سارے موحد اس میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن اگر انسان شرک کرتا ہے تو وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے ان کو تو دعا بھی نہیں پہنچتی مشرق کے لیے شفات نہیں ہوگی شفاعت سے وہ معاف نہیں کیا جائے گا شرک کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے تو جس سے اللہ بیزار ہو اس کے لیے پھر کیا باقی رہ جاتا ہے تو اس لیے ایسی ہر چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکے ان لوگوں کے سب سے نکل آئے جن سے اللہ بز رکھتا ہے قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ مشرقین نجس ہیں فلتھی شرک نجاست ہے گندگی ہے آپ جتنا چاہیں نہ لیں لیکن وہ جو اندر فیل ہے وہ نہیں جائے گی بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے حق میں قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا اور خطرہ اور بڑھ جاتا ہے نا جب فرمایا کہ چوٹی کی آہٹ کی طرح پتہ نہیں چلے گا تو کتنا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کتنا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کتنا زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کتنی تیز روشنی کی ضرورت ہے یعنی سنا سنا نالج کافی نہیں ہے دلائل ہونے چاہیے. آیات آپ کو یاد ہونی چاہیے توحید سے متعلق بھی شرک سے متعلق بھی نصوص یاد ہونی چاہیے احادیث یاد ہونی چاہیے تاکہ جب کوئی آپ کو پسلانا چاہے یا کسی غلط فہمی میں ڈالنا چاہے تو آپ مشار ہو جائیں نو نو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہے اور یہ شخص کیا کہہ رہے یعنی آپ کے ہاتھ میں کرائٹیریا ہو ٹھیک ہے نا صرف کتابوں کی حد تک لکھی ہوئی چیزیں نہ ہو بلکہ واضح میزان اندر ہو نفع نقصان کا مالک جب اللہ کو سمجھ گئے تو تقدیر پر بھی ایمان پختہ ہوتا ہے اور زندگی بہت پرسکون ہو جاتی یعنی اللہ کو گالی دینا ہے ایک طرح سے کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا کسی کو ظلم و نظیم ہے نا ٹھیک ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شرک کے بارے میں جانے اور بہت اچھی طرح جانے اور پورے شرح صدر کے ساتھ ہر قسم کے ڈاؤٹس کلیئر ہونے چاہیے کسی اندھیرے میں نہ رہے کسی ایسے اس میں نہ رہے کہ چیزیں واضح نہ ہو آپ پر کہ یہ شرک ہے یا نہیں اس ڈاؤٹ میں نہ رہے کیونکہ جب ڈاؤٹ ہوتا ہے نا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان اس میں جا پڑتا ہے پھر گر جاتا ہے پھر نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان سے ہر صورت میں بچنا ہے اچھا شرک پھر ہے کیا ان جنرل شرک کیا ہے ابھی تو آپ نے کہا جاننا چاہیے تھا پھر کیا ہے جس کو جاننا ہے آپ نے ہوں سمپلی آپ کہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر قرار دینا شریک قرار دینا اس کی ربوبیت میں اس کے اسماع و صفات میں اس کی الوحیت میں اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے حقوق میں کسی کو پارٹنر بنا دینا اس کا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پارٹنرشپ شپ ہر پسند نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اللہ خالق و کلی شاہی اللہ احد اللہ یق اللہ کفولہ احد, احد. کو ہے نہیں اس کے برابر کسی بھی طرح کہیں بھی اس لیے شرک کیا ہے کسی کو اللہ کا شریک بنانا کسی کو اللہ کا پارٹنر قرار دینا تو کون سی چیز شریک ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ ہم. نفس ہمارے پیارے علماء احبار رحبان بزرگان دین ایسا سیلف ریلائنس یعنی اپنی ذات کو سب کچھ سمجھ لینا یا کسی کو یہ سہارا دینا کہ غم نہ کرو میں ہوں نا آئی ایم دیر فار یو ہو کسی بھی چیز کو محبت میں اجل بنا لینا جیسے بنی اسرائیل کے دل میں وہ ان کی محبت اتر گئی تھی یہ نہیں کہ اللہ کی, کی خاطر جنگ کی بجائے وطن کی خاطر کرنے لگتے ہیں جی آپ شابش ویری گڈ فائدہ ہوا نا ڈکشنری کھولنے کا کتنا یقینی علم حاصل ہوتا کتنی کلیرٹی ہو جاتی ہے تھوٹس میں وہی باتیں سنی ہوتی ہیں مکس اپ ہوتی ہے کیونکہ کبھی آدھی آدھی سنتے ہیں کبھی آدھی سمجھتے ہیں لیکن جب وہ اپنے سامنے آنکھیں بھی دیکھتی ہیں نا تو پھر صحیح سمجھ آتی ہے بات تو مشارہ کا کیا ہے یعنی حصی بھی ہے اور معنوی بھی ہے فزیکل میں بھی اور معنوی میں بھی ٹھیک ہے یعنی ایسے اوبجیکٹس کو جو سامنے نظر آتے ہیں ان کو اللہ کے شریک قرار دینا اور ان کو بھی جو سامنے نظر نہیں آتے سورت کہا آج آپ نے پڑی ہوگی اس نے مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیا نا تو آخر میں کیا لئی تنیم لم اشرک بربی احدا کاش میں اس کو اپنے رب کا شریک نہ قرار دیتا اچھا یہ بتائیں شریک ہوتا کون ہے ویسے جنرل سنس میں اللہ کے شریک کے بات نہیں کیجیے ویسے ہی پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے جسے بزنس ہوتا ہے اس میں پارٹنرشپ ہوتی جب دو لوگ ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ ریسپانسبلٹی اور حقوق اور بینیفٹس شیئر کرتے ہیں تو اب اس سینس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے اس طرح برابر قرار دیتے ہیں کہ اس کے حقوق اللہ کے حقوق کی طرح بنا دیتے ہیں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کا ہم پر رائٹ ہے ویسا ہی اس سے بڑھ کر بعض اوقات فلاں کا بھی ہم پر رائٹ ہے اللہ کا رائٹ سب سے بڑھ کر ہے حتیٰ کے والدین سے بھی بڑھ کر کیونکہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رائٹ ہم پر والدین کا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا حق ہے ہم کس کو پارٹنر بناتے ہیں یا تو پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو یعنی کہ ہم پلّا ہو جتنا ہم انویسٹ کر رہے ہیں اتنا کرے یا اس کا کچھ حصہ کرے اگر اس کے ہاتھ میں دھیلا بھی نہیں ہے اور ہمارا پارٹنر بن رہا ہے تو وہ کہاں کا پارٹنر بن گیا جی سروسز دے گا تو سروسز بھی اگر وہ کوئی نہیں دے رہا تو کس چیز کا پارٹنر ہے یعنی ادھر وہ سلیپنگ پارٹنر ہو اور یا پھر وہ ایکٹو پارٹنر ہو تو کسی بھی طرح اگر وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ شریک بن گیا آپ نفع اس کو دیں گے مثلاً آپ کو بزنس کر رہی ہیں اور میں کہتی ہوں مجھے بھی پارٹنر بنا لے وہ کہتے اچھا آپ کیا شیئر کریں گے نہیں میں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں شیئر کرنے کو اچھا پھر کام کریں گے نہیں وہ میں نہیں کر سکتی کام بھی کچھ تو نہیں کچھ بھی نہیں کہاں سے پارٹنرشپ ہوئی یہ ہو سکتی ہے کوئی پارٹنرشپ اللہ تعالی کی جو ذات ہے جتنی وہ عظیم ہے اور جو قدرت ہے جو علم ہے اور جیسے وہ دیکھتا ہے جیسے وہ سنتا ہے کیا کوئی اور کہیں سے بھی اس کا برابر ہے شریک ہے ہاں؟ نہیں ہے تو شرک کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں پرانے مجید میں جو آئے پتا چلتی ہے وہ ہے یا بنا ز منت سما اما ان اخرا جب ہی منترست اتنی چیزیں جب ہو گئیں ربوبیت کی تو پھر کیا نہ کرو فلا تجاللہ ہی اندادا تو انداد کس کا پلورل ہے ندھ کا ند کس کو کہتے ہیں شریک کیسا شریک کسی کو یاد ہے ایکسپلینیشن جو کس میں شریک ہو جوہر میں اور ذات میں صفات میں یعنی کہ اس کے برابر کسی کو مت لاؤ اس جیسا کسی کو نہ سمجھو ٹھیک ہے بلا تو جال انداز تو کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی یہ لکھ لیں لفظ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی اللہ کی ذات حقوق اختیارات صفات میں شریک نہ کریں ٹھیک ہے یہ نہیں ایک انسان کہے کہ اچھا حرم میں گئے ہیں تو وہاں اللہ کے لیے اور جو واپس آئے تو پھر کسی قبر پہ چلے جائیں بھی کسی کو بھی کبھی بھی, never, never life, کسی چیز میں بھی نہیں کسی بھی چیز میں اس کو شریک کسی کو بھی نہیں کرنا ہم نے کب ہوا تھا کہا جاتا کہ آدب علیہ السلام سنو علیہ السلام تک تقریباً دس گیارہ سدیاں بنتی ہیں اس عرصے میں دنیا میں کوئی شرک نہیں تھا اور گنا تھے لیکن شرک نہیں تھا شرک نو علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا کیسے شروع ہوا آغاز کہاں سے ہوا ابتدا کیسے ہوئی شخصیت پرستی سے غلوب سے آہستہ ایک دم سے نہیں ہاں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی قوم کے پانچ افراد جو تھے وہ بہت ہی نیک تھے بہت زاہد عابد نیک عبادت گزار جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے ان کے نام بتائیے ود یعوب نصر پانچ جب تک یہ زندہ تھے لوگ ان سے بہت بے تحاشا محبت کرتے تھے کہ بڑے نیک لوگ ہیں نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے لیکن یاد رکھیے نیک لوگوں کی محبت بھی اس کی بھی ایک حد ہے اس کی بھی ایک لائن ہے ان کو ان کے مقام سے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ورنہ پھر شرک کے راستے کھل جائیں گی اچھا جب یہ فوت ہو گئے تو کیا ہوا لوگوں نے کیا کہا وڑے اداس ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی تصویر سامنے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو دیکھتے تھے تو ہمارا ایمان بڑھتا تھا ہمیں اللہ یاد آتا تھا اب ہم ان کی تصویر دیکھ کے اللہ کو یاد کیا کریں گے یہ شیطان نے ان کو سجایا تو ان کی تصویر بنا لی کچھ عرصے تک بس وہ تصویر صرف اس کام آئی کہ وہ ان کو خیر کی طرف لے جا رہی تھی وہ تصویر جب وہ مر گئے تو ان کے بچوں اور ان کی اولادوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ تو پرانی ہو جاتی ہیں مجسمے بنا لیتے ہیں پکا کام کرتے ہیں انہوں نے سنم بنائے ان کے اب ٹھیک ہو گیا اب یہ نہیں مٹیں گے ٹھیک وہ بنا لیے مجسمے اب کچھ عرصے تک جب وہ جنریشن رہی تو وہ بھی اس سے وہی کام ایک طرح سے لیتی رہی جو پہلی جنریشن لے رہی تھی اب وہ جنریشن چلی گئی تو جو بات کی لال جنریشن آئی جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کرتے کیا تھے وہ ہمارے باپ دادا ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے بڑی محبت ان سے کرتے تھے تو ضرور ان کے اندر کوئی شتا سٹھاتا سجاتا نا سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھاتا ہے غلط کام میں انسان کو تو ضرور ان کے اندر کوئی خاص کرامت ہوگی تو چلو ان سے کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ اللہ کے بڑے پیارے تھے ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں ہو گئی بات پھر آگے بڑی بات تو انہوں نے کیا کہا اگلو نے آ کے کہا ہم نہیں جانتے اللہ کہاں ہوتا ہے ہمارے لیے یہی خدا ہے اب کیا ہوا وہ پورے پورے خدا بن گئے خدا کے شریک بن گئے تو کوئی بھی جو برائی ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان اس کے اندر جاتا ہے شیطان اس کام کو اتنا آسان اور اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ جب انسان پھسلتا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ساتھ جہالت شامل ہو جاتی ہے لا علمی یعنی اسی لیے بدعت کا بھی دروازہ بند کیا گیا نا نہ صرف یہ کہ شرک شرک کے علاوہ بدعت بھی اس سے بھی ہر چیز برباد ہو جاتی ہے نا عمل کیونکہ اسی انویشن سے ہی تو آہستہ آہستہ شیطان رستہ بناتا ہے اب آپ دیکھیے بسوکت ہم ایک کام بہت اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی ہم کیوں کر رہے کرے ہمارے دل کے حال نہیں جانتے وہ جو تیسرا جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہی سمجھ کے اس کو تو بات بنتی بنتی کہاں سے کہاں چلی گئی اب خاص طور پر عربوں میں شرک کہاں سے آیا تھا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص طور پر اپنی بیوی بچے کو اتنی دور بیابان میں لا کے بسائے تھے ربنا ن علی کہ اللہ تیری عبادت کرے اور اس جگہ کو شرک سے تو پاک رکھنا وہ ساری صورت ابراہیم کی آیات پہلے بھی سنائی تھی میں نے اب آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا کافی عرصہ جب گزر گیا ہوں آم ربن عامربن الوہائی جو تھا وہ بہت بڑا انفلوینشل بزنس مین تھا عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص بہت مینٹلی انٹلیکچل بھی ہو پھر اس کا بزنس بھی ہو پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں ہو تو بہت سی پاورس کٹھی ہو جاتی ہیں تو لوگ بہت لک اپ کرتے ہیں اس کی طرف یعنی کہ اس کو آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں پھر اس کی بات میں بھی بڑی پاور آ جاتی ہے وہ جو کہتا ہے وہ قرآن کا حرف بن جاتا ہے اب وہ ایسا شخص تھا کہ جس کے ٹرپس لگتے تھے اسیریا اور پھر ادھر یمن کی طرف پرانے مجید میں آتا نا رحلت الشتاء شتاف سردیاں اور گرمیوں کا ٹرپ جو بزنس ٹرپس ان کے ہوتے تھے تو ایک دفعہ وہ شام کی طرف گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کو یہ منظر بڑا خوبصورت لگا اس نے کہا تھا ہمارا تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں ہم لوگوں کے تو پاس تو اس نے وہاں سے کچھ خریدے اور لے گیا اپنے ساتھ اور کعبہ میں رکھ دیے اب کیا ہوا اس کی بات کہتے نا کہ بعض لوگوں کا جو بیان ہوتا ہے وہ شہر کی طرح ہوتا ہے وہ غلط کہ صحیح کہیں. لوگ اس کو اندر دھند مانتے اس نے سب کو کہا بھی تم بھی کرو یہ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے سال میں ایک دفعہ سب لوگ کعبہ کے پاس جمع ہوتے مختلف قبائل آتے انہوں نے دیکھا پھر آہستہ آہستہ ہر قبیلے نے اپنا بت بنا لیا اور پھر خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھ دیے گئے کیونکہ ہر قبیلے کا بت وہاں نمائندگی کر رہا تھا اور پھر ان کے علاقوں میں بھی اور طرح طرح سے پھر شرک پھیل گیا تو بسا اوقات ایک شخص کی غلطی پر اگر دوسرے اس کو نہیں روکتے اور یہ بھی شخصیت پرستی ہے شخصیت پرستی صرف ریلیجن میں نہیں ہوتی شخصیت پرستی ہر فیلڈ میں ہوتی ہے ہر فیلڈ میں ہوتی ہے اور قیامت کے دن جب کچھ لوگوں کو سزا ملے گی تو کیا کہیں گے کہ انا اتانا سعدت انا ربنا و لان لان کبیرا کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی تھی اور انہوں نے ہمیں یہاں لا پہنچایا تو خالی سن کے بھی کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ ہو اندھی تکلیف درست نہیں ہے اصل میں یہی بات ہے نا کہ اگر عقل ہو تو انسان یہ نہ کرے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عقل سمجھ بصیرت دی تھی تو انہوں نے کیا کیا سوچ سمجھ سے کام لیا نہ باپ دادا کی پیروی کی اور نہ کسی اور کی پورے معاشرے سے الگ سوچ کی ان کیسے ہو سکتا ہے بہرحال ہمیں بھی ان وجوہات اور ان علامات پر غور کرنا ہے کہ جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں اور چھوٹے چھوٹے رکھنے دروازے تو بڑی بات چھوٹے چھوٹے رکھنوں کو بھی بند کرنا ہے آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے قبریں ہیں جو پوجی جاتی ہیں کیسے بنی کن کی ہیں یہ قبریں کن کی ہیں نیک لوگوں کی ہیں نا نیک لوگوں کی چاہے انہوں نے خود نہ بھی کہاو کہ ہمیں پوجو لیکن جب ان کی قبرے پوجی جان لے تو کسی نے منہ بھی نہیں کیا اور پھر وہ کاروبار بن گیا اور پھر وہ کہاں سے کہاں معاملہ چلا گیا اور اب اکثریت کا اگر آپ دین دیکھیں تو کیا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں تھوڑا سا اس کو آپ دیکھ لیجے کل اب نے بات کی تھی کہ شرک توحید کے اپوسٹ ہے جن جن چیزوں کی توحید کا اللہ نے حکم دیا اسی کے خلاف جو عمل ہو رہے ہیں وہ سب کو وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کے لیے سکھائی ہے اللہم انی عوض بکا من ان اشرک اللہ کا لمالا وہ پچھلے میں آپ کو یوں لگ رہا تھا نا جیسے پاؤں چوم رہے ہیں یہاں آپ دیکھیے کہ ان کے پاؤں نہیں ہیں سامنے یہ آپ دیکھیے یہ مکمل سجدہ ہے نا یہ یہ انسان کے سامنے اس بند کر دیجئے کچھ نہیں ہوتا دیکھ کے پھر ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے نا ایک اس کو دیکھ کے ایک بات سوچتا ہے دوسرا دوسری سوچتا ہے تیسرا تیسری اصل سوچنے کی بات کیا ہے ان کی مدد کیسے کی جائے ان کو نکالا کیسے جائے اس سے ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی, بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مخلص مسلمان ہیں سچے اصل بات یہ ہے کہ ہماری اللہ سے محبت سچی نہیں نا اگر اللہ سے محبت سچی ہے نا تو ہم تڑپ اٹھیں یہ کیا ہو رہا ہے اگر ہمارا حق ہمیں نہ ملے کسی اور کو مل جائے کسی بھی چیز کا حق تو ہماری کیا کیفیت ہوتی گسا آتا مثلا آپ کی چیز تھی آپ کو ملنی چاہیے تھی جین حلال جائز رائٹ تھا آپ کا وہ آپ کو ملنے کے وجہ کسی اور کو دے دی گئی ظلم کے ساتھ تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ تو مجھے پتہ ہی ہے پہلے سے ہی پتہ ہے جانتی ہوں میں وہ ہو گیا ہے یہ ایسے کریں گے دل کی کیفیت کیا ہوگی میں یہ پوچھ رہی ہوں کیا اتنی تکلیف بھی ہوئی کو دیکھ کے ہی اپنے رائٹس کے بارے میں تم اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں ہم معاف نہیں کرتے لوگوں کو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کسی ایسی عورت کو دیکھا ہے جس کے شوہر میں کوئی دوسری عورت شریک ہو جائے دیکھا ہے کسی کو اس کی حالت دیکھی ہے اس کی کیفیت ہے کبھی یقین نہ بھی صرف شک بھی آ جائے تو ان کی حالت بھی دیکھنے کی ہوتی تو ان کو کھانا پینا زندگی کی ہر نعمت بھول جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا کچھ اچھا نہیں لگتا نیندیں اڑ جاتی ہیں اللہ کے حق میں اتنا بڑا ظلم ہو رہا اور ہم ٹس سے مس نہ ہو کوئی ہمیں کچھ تکلیف ہی نہ ہو بے چینی نہ ہو پھر بھی مزے سے سوئے ہم اور ہمارا کوئی غم ہی نہ ہو کوئی فکر ہی نہ ہو یہ تو جو کر رہے, کر رہے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس کے حق میں گستاخی ہو رہی ہے یہ کس, کا حق تو کس کو دیا جا رہا ہے یہ کیا ظلم ہو گیا اپنے حق کے لیے تم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہماری طرف تو کوئی ایک ٹیڑی نظر سے دیکھے تو ہم ہم کہتے تم ہوتے کون ایسے دیکھنے والے اور چیخ پڑے ہم اور اللہ کی شان میں اتنی بڑی بڑی گستاخیاں اور ہم اپنے آرام اپنی روٹین اپنی زندگی کے کسی حصے میں کوئی درد دکھ اٹھا ہی نہ سکے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اگر اللہ سے سچی محبت ہونا پھر یہ تکلیف لگتی ہے پھر یہ دکھ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی تڑپے گا اٹھے گا تو جا کے کیا کرتا ہے کیا کرتے ہیں لوگ ایسا کسی کو پتا چل جائے کہ اس ساتھ والے گھر میں یہ ہو رہا ہے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں چلو بم گرا دیتے ہیں وہاں جا کے اندر گھس کے مار آتے ہیں ان سب کو کیا اس سے ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بتوں کو گالی مت دو ورنہ کیا ہوگا جواب میں یہ اللہ کو گالی دیں گے وہ اور ریاکشنری ہو جائیں گے وہ چیز جو اتنی سی تھی آپ نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا اس طریقے سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے کام شروع کیا تھا تیرہ سال انہوں نے کیوں تکلیفیں اٹھائی تھی اور پھر باقی دس سال کس حال میں گزارے تھے کس چیز کو ختم کرنے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا حق مار کے یہ غیر اللہ کو حق دے رہے ہیں کیونکہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے عبادت صرف اللہ کا حق ہے وبود اللہ ولا تشریقی شہ آ کسی بھی چیز کو اس کے شریک نہیں کر سکتے نہ کسی بزرگ کو نہ نیک آدمی کو اور نہ کسی مالدار کو اور نہ کسی اور کو نہ کسی فائدہ دینے والے کو اور نہ کسی نقصان دینے والے کو کسی کو بھی نہیں یہ چیز شرک اکبر میں شامل ہوتی تو شرک کی قسمیں اتنی ہی ہیں جتنی توحید کی ہر وہ چیز جو توحید کے اپوزٹ ہے وہ شرک ہر وہ چیز جو توحید میں دخل اندازی کرے وہ شرک ہے اور سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں اکبر القبائر کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا پھر دعا مانگنے میں شرک کیونکہ دعا عبادت ہے پھر اطاعت میں شرک جہاں اللہ کا حکم ماننا چاہیے وہاں غیر اللہ کا ماننا جیسے اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں پھر علماء اور سرداروں کی اندھی اطاعت یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے جیسے سورت لہذاب میں آتا ہے سکسٹی سکس سکسٹی سیون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واتعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل سوره الانعام ayat 116 فان اطاعتهم انكم لمشركون يشرك في الطاعه ہے ادی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے اپنے گلے میں سونے کی صلیب پہنی ہوئی تھی آپ نے فرمایا ادی اس بت کو اپنے سے دور کر دو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت برات یعنی سورت التوبہ کی آیات پڑھتے ہوئے سنا من دون اللہ کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشاح کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تو ادی نے کہا کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے جو کچھ حلال کیا اس کو تم حلال اور جو وہ حرام قرار دیتے اس کو تم حرام نہیں کرتے تم کہا ہم یہ تو کرتے کہ یہی تو رب بنانا ہے کہ اللہ کی بات چھوڑ کر علماء اور مشائح کی بات اتنی پکڑ لینا کہ وہ اللہ کی بات کو بھی سرپاس کر جائے صحیح مسلم کی روایت ہے دو پانچ طرح کے ہیں ان میں سے ایک وہ ادائی فل لا زبر لہو وہ کمزور جس کی کوئی عقل سمجھ نہ ہو دوسروں کی اتباع کرنے والا اور اہل و مال کا طلبگار نہیں یعنی اندھا دھن تقلید اللہ نے کیا حکم دیا اس کی کوئی پرواہ نہیں بس بزرگ نے کہہ دیا میرے شیخ نے کہہ دیا بس ان کی بات آخری بات ہے حالانکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا اور حکم بجا لانا واجب ہے یعنی اپنے امیر کا بڑے کا جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اسے سننا چاہیے نہ اس پر عمل کرنا چاہیے اسی طرح نفس کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا حائل ہے جب اس نے نماز چھوڑ دی تو شرک کا مرتکب ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے نفس کی بات مانی پھر محبت کا شرک شرک المحبا پچھلا تھا شرک التعا اور پہلا کیا تھا شرک فلِ بادا مثلا بچوں شوہر والدین سے ایسی محبت کہ ان کی محبت میں اللہ کے حکم کی پامالی کی جائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اس کی سزا کیا ہے سورة التوبہ میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال نقترفتموها و تجارتا تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جهاد فی سبیلہ فتربسو حتی یأتی اللہ بامره واللہ لا یهد القوم الفاسقین سورة الانام میں ایک آیت آتی ہے قل ان صلاتی وہ نسخی و ماہیا وہ مماتی لب العالمی اب یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے سلاد بھی قربانی بھی اس لیے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا نماز پڑھنا اس سے دعا کرنا شرک میں آ گیا اسی طرح قربانی بھی اگر غیر اللہ کے لیے کی جائے کیونکہ سلاتی و نسخی تو نسخ قربانی کو بھی کہتے نا تو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا بکرے وغیرہ ذبح کرنا کسی بزرگان دین کے نام پر یا کسی بازار پہ ح کہ اگر ایک مکھی بھی کوئی غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتا تو اس کی وجہ سے بھی جنت کا رستہ بند ہو جاتا ہے ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا تو صاحبہ نے کیا اللہ کے رسول سلاسل کیسے فرمایا دو آدمیوں کا گزر ایک قوم پہ ہوا جن کا ایک بھا تو وہ کسی کو بھی وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک وہ بت کے نام پہ چڑھاوا نہ چڑھائے دو جا رہے تھے ایک کو کہا تو اس کہا میں تو چڑھا دوسرے نے کہا میں نہیں چڑھا سکتا تو انہوں نے کہا ہم تمہیں گزرنے ہی نہیں دیں گے مار دیں گے تم کو اچھا چلو تم ایک مکھی کا ہی چڑھاوا چڑھا دو تو اس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دی مکھی مار دی اس بھت کی خاطر بت کی خوشی کے لیے تو یہ جو دوسرا شخص تھا یہ صرف اس مکھی کے چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی یہ کتاب ہے امام احمد ہی اس میں ہی روایت آئی تو چھوٹی سی چیز جو ہے نا چاہے شرک اصغر ہو اس سے بھی بچنا چاہیے تو انہ ان سلادی وہ میں آیا میری زندگی میری زندگی اللہ کے گویا اس دنیا میں میں جو بھی کام کروں چاہے وہ ریچول کی شکل میں ہے چاہے وہ دوسرے کام میں وہ سب کس کے لیے ہونے چاہیے اللہ کے لیے کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے کام نہیں کرتا غیر اللہ کے لیے کرتا ہے وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے جس میں پھر نیت ارادے اور قسط سب چیزوں کا شرکا آ جاتا ہے من کا ليس الحایات دنیا وینافی الا اکل فلاب کماسنا فیحا وہ بہت لما کانو یا جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کے اعمال کا برا بدلا دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور جو انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو جائے گا اور جو عمل کرتے رہے وہ بالکل بیکار ہوں گے باطل ما کانو تو انما جس نے ہجرت دنیا کے لیے کہ دنیا کے کسی فائدے کے لیے چلو چلو وہاں چلتے ہیں فلاں چیز ملے گی ہاں؟ تو اس کو وہی مل گئی بس ختم بات اس کا مقصد پورا ہو گیا اللہ کے ہاں کچھ نہیں اس کے لیے سورت کا میں آتا نا قل هل ضل وهم یہ کون ہوں گے جو دنیا میں تھک تھک کے تھکے ہوں گے اور ان چہرے خیامت کے چہرے کے کے دن بھی تھکے ہوئے ہوں گے اور ان کو اپنی تھکاوٹ کا کچھ بھی اجر اور سرلا میرے گا کون ہوں گے یہ جنہوں نے ایسے کام کیے جن کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک محدود تھا آخرت ان کی نیت نہیں تھی اور نہ ہی وہاں کسی اجر کی کوئی توقع اور امید تھی اور نہ اس کے لیے کچھ کیا تو آخرت کی نیت اگر نہیں اللہ کی رضا اگر نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے حتٰ کہ قرآن کا حافظ ہونا عالم ہونا مفسر ہونا اور سب سے زیادہ صدقہ کا خیرات کرنے والا ہونا نیکی کے جو بڑے بڑے کام نظر آتے ہیں ایسے شخص کا ٹھکانا کیا ہوگا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا معلومتہ حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی یہ کون سا علم ہے جسے جس اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ ماں باپ کو خوش کرنے نہ استاد کو خوش کرنے نہ کسی اور کو تو اجر بھی اسی کا ملے گا ایک شخص نے پوچھا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے اور ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے تو پوچھا گیا کہ ان میں سے کون اللہ کے لیے لڑتا ہے فرمایا جو شخص جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اگر اس کی نیت یہ نہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں کل اس میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے الفاظ پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا کرم اور آپ کا کرم یہ کہنا غلط ہے اللہ کا کرم اور پھر آپ کی مہربانی اور پھر پھر, پھر, پھر, پھر, پھر, پھر کس کے لیے ہوتا ہے سما کس کے لیے ہوتا ہے تراخی زمان کے لیے اور واو آتفا کس کے لیے ہوتی ہے برابر کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے یہ کہنا کہ اللہ کا شکر پھر آپ کا شکریہ شکر بنا کہ شکریہ کہیں بندوں کا ٹھیک ہے اسی طرح اللہ کی رحمت پھر آپ کی رہنمائی یا اس کے بعد آپ کا تعاون اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں تو الفاظ کے چناؤ میں بھی بہت محتاط رہیں لیکن یہ کہنا کہ اللہ کی برکت اور آپ کی برکت سے نعوذ باللہ اللہ یا غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے کہتے ہیں تیرے سر کی قسم تیرے باپ کی اور فلاں فلاں کی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کوئی قسم کھانے والا ہو تو وہ صرف کس کی قسم کھائے اللہ کے نام کی غیر اللہ کی قسم بھی شرک ہے واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں آتا ہے تم میں سے جس نے لات کی یا دوسرے بتوں کی قسم کھائی اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا ایمان چلا گیا دوبارہ تجدید کرنی پڑتی ہے کعبہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے رب القعبہ کہنا چاہیے کعبہ کی نہیں بنت صیفی کہتی ہیں کہ اہل کتاب کا ایک بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وہ کیسے اس نے کہا تقولون اذا حلفتم بتی آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبہ کی قسم کھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے اس لیے آئندہ جو شخص کسم کھائے وہ رب کعبہ کی کسم کھائے پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تو تم بہترین قوم ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں ماں شاہ اللہ و شتا جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے اس لیے جو شخص یہ کہے اسے چاہیے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان فصل پیدا کیا کرے یعنی الگ کرے دو جملوں کو مسرد احمد کی روایت ہے یہ اسی طرح بدشگونی لینا بھی شرک اختیارت شرک ستاروں پہ یقین کرنا نجومیوں کے پاس جانا اچھا پھر آپ دیکھیے کہ کوئی چھلا رنگ دھاگا یا کوئی بھی ایسی چیز پہننا جس سے مقصود یہ ہو کہ اس سے میرا دکھ ختم ہو جائے مثلا میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اگر کوئی شخص انگوٹھی پہن کے یہ سمجھے کہ جب سے یہ انگوٹھی پہنی ہے نا تو میرے حالات بدل گئے ہیں یہ جملہ کیا ہے یا انسان کہے جب سے انگوٹھی پہنی ہے سارے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے مجھے یہ اسٹون سوٹی نہیں کرتا کہتے ہیں نا لوگ سٹون کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان ہے یہ کیسے ہماری تقدیر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں بے جان چیز پتھر وہ لوگ پتھر کا بت بنا کے پوجتے تھے ہم نے ہاتھوں میں پہن کے پوچھنا شروع کر دیا تو کسی بھی چیز کسی دھاگے پیتل رینگ بینڈیج کسی بھی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کو باندھ لیا تو مسئلہ حل ہو گیا یا آسانیاں ہو جائیں گی درست نہیں. حتیٰ کہ وہ جو گرے لگا کے پہنتے نا وہ بھی شرک ہے دھاگے میں گرا لگانا شہر کے لیے یہ بھی شرک ہے انٹرٹینمنٹ کے سارے طریقے ختم ہو گئے صرف اسٹارز رہ گئے کہ ان کو پڑھ پڑ کے آپ خوش ہو کچھ ہے نا اندر جو آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے اس میں آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے اس کی زبان ہے جو کہتا ہے یا کوئی اقل ہے اس کی دیکھیے شرک بڑا ہو یا چھوٹا شرک شرک ہے نا اب سوچتے جائیں غور کرتے جائیں کیا, کیا بولتے ہیں تابیز دھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت الوافے سے امید ہے کہ تمہیں میرے بعد لمبی زندگی ملے گی تو تم لوگوں کو بتا دینا جس نے اپنی داڑھی میں گرا لگائی یا تانت باندھی یعنی دھاگے کو یا جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس آدمیوں کو ایک وفد حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نو آدمی سے بیعت کر لی ایک سے ہاتھ روک لیا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نو سے بیعت کر لی ایک کو کیوں چھوڑ دیا فرمایا اس نے تعویز پہن رکھا ہے یہ سن کر اس نے گرے میں ہاتھ ڈال کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویز لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے اب اس کا کیا معنی ان تعویذ کے اوپر مزید کل بات کروں گی میں عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن قید ایک مرتبہ بیمار ہو گئے ہم ان کی عادت کے لیے گئے تو کسی نے کہا آپ کو تعویذ وغیرہ گلے میں لٹکا لیتے انہوں نے فرمایا کوئی چیز لٹکاؤں گا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی بھی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا قیص بن سکنسی کہتے ہیں عبد بن مسود نے اپنی بیوی کو دیکھا اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تاویز پہنا ہوا تھا آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بزار ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں یعنی جس میں شرکیہ الفاظ ہوں یہ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اور کی جائے گی شرک خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے شرک خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے ججال پہ لوگ کتنی کتنی باتیں کرتے نا کرنے نا کرنی بھی چاہیے ڈرنا چاہیے ڈرانا چاہیے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں اور قیامت کے دن یہ دکھاوا جو ہے نا یہ رسوائی کا سبب بھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا یہ ہے وہ شخص جو دکھاوے کے کام کرتا تھا اور دکھاوا پسند کرتا تھا تو آپ دیکھیے کہ توحید خالص کیا ہے کہ بس اللہ ہی دل میں ہو اور سب کام اسی کے لیے ہو شرک اکبر اسلام سے خارج کر دیتا ہے شیر کے اسلام سے خارج نہیں کرتا لیکن سخت نقصان دے ہے شرک کے اکبر اپنے مرتکب کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا شرک کے کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوگا یعنی اس عمل کی سزا بھگت کے باہر آ جائے گا شرک کے اکبر تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے شرک کے اثبر صرف اسی عمل کو ضائع کرتا ہے جس میں ریاکاری ہوئی ہے ہو یا اتنے پارٹ کو ضائع کر دیتا ہے جو دنیا کے لیے کیا ہو شرک اکبر خون اور مال مباہ کر دیتا ہے شرک کے ایسا نہیں کرتا شرک کے اکبر مشرق اور مومنوں کے درمیان عداوت کا سبب ہوتا ہے ٹھیک ہے شرک کے سے دوستی سے معنی نہیں ہوتا ایسے آدمی سے بس اتنی محبت کی جائے گی جتنی اس کے پاس توحید ہوگی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا تھا سرت ظمر سکسٹی فائیو لک اللہ تون نہ من القاصرین اگر تم نے شر کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے سب لوگوں سے بزاری کے ظاہر کریں گے کہ میں اس سے بیزار ہوں اور وہ عمل اسی کے لیے جس کے لیے اس نے کیا ہے اللہ کیا اس کی کوئی جزا نہیں دی جائے گی سورت طبع کے شروع میں کیا آتا ہے ان اللہ بری ان من المشرقین اور رسول اللہ اور اس کا رسول ان سے بریو ذمہ ہے کسی نے کہا میری اولاد نہیں کسی نے کہا سات روزے رکھ لو تو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے کیا یہ شرک ہے شرک نہیں وقت وسیلہ میں آتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ جو وسیلے کے بارے میں پڑھیں گے یہاں صرف تھوڑی سی تمہیدی بات کر دی میں نے ٹھیک ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ اشحد اللہ الا انت رکا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ